السلام علیکم میں شاعر احمد فراز صاحب کی ایک نظم ان تمام شہدہ کو جو سیریا میں مصر میں اور تمام دیگر مقامات پر بے گناہ ہونے کے باوجود شہید کیے جا رہے ہیں اور وہ نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی میرے تن کے زخم نہ گن ابھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بازوؤں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے ابھی تازہ دم ہے میرا فرس نئے مارکوں پہ تلا ہوا ابھی رزم کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا تیری چشمے بد سے رہی نہاں وہ تہیں جو ہیں میری ذات کی مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر یہ گرفت ابھی میرے ہاتھ کی وہ جو دشتے جاں کو چمن کرے یہ شرف تو میرے لہو کا ہے مجھے زندگی سے عزیز تر یہ جو کھیل تیغ گلو کا ہے تجھے مان جوش و غرض پر میرا حرف حق میری ڈھال ہے تیرا جور و ظلم و بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے میں اسی قبیلے کا فرد ہوں میں اسی قبیلے کا فرد ہوں جسے ناز صدق و یقین پہ ہے یہی نام ابر ہے بہار کا جو گلاب میری جبیں پہ ہے جو گلاب میری جبی پہ ہے جو گلاب میری جبی پہ ہے